امت پر احسان عظیم اللہ تعالی نے احسان فرمایا اور ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا امتی بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا کہ ہم تک کلمہ طیبہ پہنچایا اس بڑے اور اصلی احسان کے علاوہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں ایک بار مجھے سر میں کان کی طرف ایک عجیب تکلیف شروع ہو گئی نہ ٹیسٹ کرایا نہ علاج بس حجامہ کرا لیا اذیت ناک تکلیف ایسے غائب ہوئی کہ خوشی کے آنسو تھے اور والہانہ درود شریف سبحان اللہ امت کو کیسا بہترین علاج عطا فرمایا حجامہ پہلے بھی تھا مگر جب حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افضلیت کی مہر لگائی تو اس کی تاثیر آسمانوں کو چھونے لگی جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے سجے کی نعمت سے معروم کر رکھا ہے وہ کرسیاں چھوڑیں اور اپنی کمر اور عقدعین کا حجامہ کرا لیں اور ساری زندگی سجدے والی نماز کے مزے لوٹیں